ہاں جی سرزہ جو ہے وہ عظیم ترین مقام ہے جس میں انسان کے عاجزی کا انتہا ہے اللہ کے حضور میں اور عادث مبارکبے میں آیا ہے انسان سجے کی حالت میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہیں اور اللہ جو ہے انسان کے سجدے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں سجدے میں اس لیے ہم لوگ سجدے شکر کرنے کا وجہ بھی یہی ہے کہ سجدے شکر میں اللہ ہمارے دعائیں زیادہ سنتا ہے کیونکہ سجدے کی حالت میں سجدے کی حالت میں انسان اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے تو نماز ارکان میں سے جو واجب کیا ہے وہ من ہاں نماز کے ارکان میں سے ایک اور واجبہ اہم واجبات میں سے ایک یہ ہے اسد سجزہ کرنا ہر نماز کے اندر ہر رقط کے اندر ایک اہم رکن سجا ہے سجا کیا ہے شرم واہ و من الرکان الزام الواجبت واجب, واجب واجب کا تجربہ پہلا کرو واجب الزام بڑے ارکان مین کے واضح سے یعنی یہ واجب بڑے ارکان میں سے ایک ہیں۔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 ٹوپی بھی اس میں نہیں مردوں کے لیے ہاں جی خواتین چادر آنے کے امکان وہ بھی اس میں چاہیے حتٰ بال چاہیے بال بھی پیشانی پر نہیں آنے چاہیے بال پیچھے رکھیں ہاں مالج میں تو مردوں کے لیے یہ بال بڑا رکھتے نہیں تو پیشانی پہ جاتے ہیں تو سدے میں جائیں تو پیشانی پہ آ نہیں. بال بھی نہیں ہونے چاہیے میں مشہور کھلی حالت میں پیشانی خود کا زمین پر ٹیکنا واجب ہے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 مجھے وہی نے اور اگر سرزہ کا جگہ واقع عرفہ زیادہ اونچا بقا دل لپ ایک این کے برابر اس این سے بڑا سیمنٹ کا این نہیں ہے جی سیمنٹ تو ان کو ہم جو ہے کافی اونچا ہوتے ہیں. وہ جو دوسرا جو چراغ کے رہتے جس پنجاب میں استعمال ہوتی ہے جس کو ہم این بولتے ہیں وہ جو ہے جو پکا ہوا چراغ کا جو ہے ہاں جی چکنی مٹی کا جو این ہے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 اور یا اس کے اور بھی شکل ہیں یہ ہمیں سب کو یاد تھی یہی بالکل جامع تصویر ہے لیکن دوسرے صورتیں بھی پڑھنا جائز سے یا یوں پڑھیں سبحان اللہ رب کی دیور اعلیٰ ہے پاک و نزدہ ہے اللہ جو کہ بلان مرتبہ والا ہے پھر وہ بھی ہم دہی اس کے پاس اضافہ کریں یا او سبحان اللہ ہاں جی یا او سبحان اللّہ ہاں جی یا سبحان اللہ یار یا ہاں جی یا سبحان اللہ پر اس میں عظیم نہ پڑھے ہاں جی